السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی قرآن تاریخی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ بہت ہی پیارے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جو ہو سکتا ہے آپ کے کسی کے گھر کی کہانی ہو یا ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سنتے ہیں کہانی کا انوان ہے نیا بھائی اور اسے آپ کے لیے تحریر کیا ہے معراج نے بات صرف یہ تھی کہ پپو چھوٹا سا تھا اس لیے اس کا بڑا بھائی حاشم ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا اور پپو میاں کو ڈانٹتا اور پٹائی کرتا رہتا اس دن بھی حاشم نے پپو کو صرف اس بات پہ مارا کہ وہ چور سپاہی کھیلنا نہیں چاہتا تھا شاید یہ پہلا موقع تھا کہ پپو میاں نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا ہاشم غصے سے چلایا تم بالکل احمق ہو اگر تم میرے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے تو جاؤ یہاں سے میں اکیلا ہی کھیل لوں گا پپو نے روتے ہوئے کہا تو مجھے ہمیشہ چور بناتے ہو اور مجھے پکڑ لیتے ہو اور اتنی زور سے چلاتے ہو کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے جب کبھی تم ما ماس ماسٹر جی والا کھیل کھیلتے ہو تو ہمیشہ ماسٹر جی بن جاتے ہو شاگرد مجھے بناتے ہو پھر مجھے کبھی مرغہ بناتے ہو کبھی کُرسی پر کھڑا کر دیتے ہو میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا ہاشم نے کہا تم مجھ سے چھوٹے ہو اس لیے جو کچھ میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا رونا تھونا بند کرو ورنہ میں بری طرح پٹائی کروں ہاشم کی اس دھمکی کا پپو پر الٹا اثر ہوا اور وہ اور زور زور سے رونے لگا تب ہاشم نے تل ملا کر پپو کو دو تین چانڈے لگا دیے اور غصے سے, سے بولا کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے پپو زور زور سے رونے لگا این اسی وقت جھاڑیوں میں سے باری ایک باریک سی آواز سنائی دی کیوں میاں کیا بات ہے تم اس زور زور سے کیوں رو رہے ہو آواز نے قریب سے کہا میاں صاحب ساتھی تم اس بچے کو کیوں مار رہے ہو اس نے تمہارا کیا بگاڑا حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تب ایک داڑھی والا بونا قریبی جھاڑی سے پھتک کر باہر نکلا دونوں لڑکے اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے بوڑھے کی لمبی سی داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی اس کی پکوڑا سی ناک پر گول شیشوں کی اینک ہوئی تھی بوڑے بونے نے کہا میں حکیم بربروس ہوں بد اخلاق اور بدتمیز لوگوں کا اخلاق سیدھا کرتا ہوں یہاں سے گزر رہا تھا تم لوگوں کے لڑنے بھیڑنے کی آواز سنی ہاشم بونے کی طرف دیکھ کر ہنسا اور بولا جاؤ بڑے میاں اپنا راستہ ناپو جو لوگ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں آخر ان کی ناک کر جاتی ہے حکیم بربروس نے آنکھیں نکال کر دیکھا اور بولا ہوں خود میاں فضیت اوروں کو نصیحت کرتے ہو کیوں برخوردار بڑوں کی باتوں پر نکتہ چینی کرنے کا سبق تم نے کس کتاب میں پڑھا ہے اچھی نصیحت قبول نہ کرنے کا مشورہ کس استاد نے دیا ہے چھوٹوں سے بد سلوکی کا سبق کس اسکول میں سکھایا جاتا ہے اب ہاشم کو غصہ آ گیا وہ زور زور سے چیخنے لگا بالش بھر کا بونا اور گز بھر کی زبان میں کہتا ہوں اسی وقت یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ ورنہ میں تمہاری مرمت کروں گا تم زندگی بھر یاد رکھو گے چلے جاؤ یہاں سے فوراً ورنہ الفاظ ہاشم کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ حکیم بربروس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور ہاشم جہاں تھا وہاں بت بنا رہ گیا تب حکیم بربروس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا ha, ha, ha. بس اب بتاؤ تم میرا کیا بگاڑ لوگے بیوقوف لڑکے جو لوگ اپنی طاقت کے گھمڑ میں کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے حضرت انسان میں یہی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ کمزور کے آگے شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑ بنا رہتا ہے پپو نے ہمت کر کے کہا اچھا حکیم صاحب آپ میرے بھیا کو معاف کر دیجئے آئندہ وہ کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کریں گے حکیم بربروس داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہے کافی دیر غور کرنے کے بعد بولے بیٹے پرانا مرض بغیر علاج کے خود بخود دور نہیں ہو جایا کرتا بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ علاج کے بغیر مرض روز بروز بڑھتا ہی رہتا ہے میرے نیک دل بچے تم مجھے اپنے طور پر مریض کا علاج کرنے دو پپو حیرانی سے بولا آپ بھیا کو کیا دوا دیں گے حکیم بربروس قہقہ لگا کر بولا بیٹا جو لوگ مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے وہ تو جانتے ہی نہیں کہ خیر و آفیت کی کیا قدر ہے یہ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یقیناً سب باتوں کو سمجھنے لگو گے اچھا اب تم گھر جاؤ میں ذرا دیر بعد تمہارے بھائی کو بھیجتا ہوں پھر تم اسے بالکل بدلہ ہوا پاؤ گے پپو نے جانے سے پہلے حکیم بربروس کو سلام کیا اور اللہ حافظ کہا جواب نے حکیم بربروس نے اسے دعا دی اور اللہ حافظ کہا اب حکیم بربروس نے حاشم کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک بت بنا کھڑا تھا حکیم صاحب نے کہا ہاں تو برخوردار تمہیں اپنے بھائی سے شکایت ہے کہ وہ سخت نالائق ہے اور تمہارا کہنا نہیں مانتا اس کا علاج یہ ہے کہ میں پپو کی بجائے تمہیں ایک بہت دلچسپ اور مزاق اور کھیلنے والا بھائی دے دوں بولو منظور ہے تمہیں ہاشم نے بہت مشکل سے سر ہلا کر ہاں کہی تب بربروس نے کچھ پڑھا دو چار دفعہ ہوا میں ہاتھ گھما کر کہا مجھے ایک بے حد دلچسپ مذاق کرنے والا اور کھلنڈرا لڑکا چاہیے جو ہاشم کا بڑا بھائی بن سکے اس کے ساتھ ہی ایک بگولہ سا اٹھا حکیم بربروس غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ٹیڈی قسم کا لڑکا نمودار ہو گیا ہاشم پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا شکل و سورت سے ہی یہ لڑکا بہت نٹکٹ اور لڑا کا نظر آ رہا تھا حکیم بربروس بروس کی آواز کہیں دور سے سنائی دی لو میاں ہاشم یہ ہے تمہارا نیا بھائی تم اس کے ساتھ دل بھر کر کھیلو جب تم اکتا جاؤ تو اسی جگہ پر آ جانا اور زور زور سے پکارنا حکیم بر بروس میں بر بروس میں جاؤں گا آواز دور چلی گئی اب ہاشم اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا تمہارا نام کیا ہے اس لڑکے نے ہاشم کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا بڑوں سے بات کی،, کی جاتی ہے تمہیں کب آئے گی ہاشم کو شاید پہلی بار ایک دھکا سا لگا عادت کے مطابق اسے چیخ چلا کر کہا ذرا تمیز سے بات کرو لڑکے جانتے ہو میں ہاشم ہوں تمہارا دماغ ٹکانے لگا دوں گا ہاں وہ لڑکا لپک کر آگے آیا اور ہاشم کو گدی سے پکڑ کر بولا بدتمیز لڑکے تمہارے یہ مجال یاد رکھو میرا نام مٹو ہے میں تم جیسے بدتمیز لڑکوں کا دماغ درست کرنا اچھی طرح جانتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ہاشم کو دو چار جھٹکے اتنی زور زور سے دیے کہ وہ کانپنے لگا پہلی بار ہاشم نے اپنی ہار مان لی جو ہی مٹو نے اسے چھوڑا ہاشم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا مٹو زور سے چلایا بھاگ کر کہاں جاؤ گے ادھر آؤ میرے ساتھ چور سپاہی کھیلو ہاشم نے کہا میں سپاہی بنوں گا مٹو لال لال آنکھیں نکال کر بولا کیوں جی تم سپاہی کیسے بن سکتے ہو بولا مجھ سے چھوٹے ہو تمہیں میرا ہر کہنا ماننا پڑے گا چلو بنو چور ناچار ہاشم کو چور بننا پڑا وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا لیکن مٹو نے مٹو نے چھلانگ مار کر ہاشم کو گرا دیا اور اس کے کان میں زور سے چلایا ہاں ہاں پکڑ لیا چور پکڑ لیا ہاشم کے کان میں درد ہونے لگا وہ مو ہوئے تم بسور زور سے چلائے کہ میرے کان میں درد ہونے لگا ہے مٹو اس کا کانٹ کھینچ کر بولا دیکھو کہاں درد ہے تمہارے ہاں اب سمجھا جب پکڑے گئے تو بہانا کرنے لگے بے چارے ہاشم کا برا حال تھا اس نے کھلنڈرا اور مذاق کرنے والا لڑکا بے شک مانگا تھا لیکن ایسے جلاد صفت بھائی کی درخواست نہیں کی تھی شاید اس کے خیالات مٹو نے بھی پڑھ لیے وہ ہاشم کو جھنجھوڑ کر بولا تم نے دیکھا میں کتنا دلچسپ ہوں کیوں ہاشم نے سر ہلا دیا مٹو بولا آپ اسکول کھولیں ہاشم خوش ہو کر بولا میں ماسٹر بنوں گا مٹو نے ہاشم کو پھر ایک تھپڑ مارا اور غصے سے بولا کیوں بھائی تم ماسٹر کیسے بن سکتے ہو کیا تم نے آج تک چھوٹا سا ماسٹر اور بڑے بڑے لڑکے دیکھے ہیں کہیں ہاشم منہ بسورتے ہوئے بولا نہیں نہیں ماسٹر میں بنوں گا مٹو نے پھر ہاشم کو مارا اور بولا پھر وہی بات میں بڑا ہوں میں ماسٹر بنوں گا ہاشم نے بڑی بحث کے بعد مٹو کی بات مار لی مٹو ہاشم نے کا سبق سن کر اس میں دو تین غلطیاں اس نے نکال دیں میں اس پر کھڑا کرنے کا کہا اور ہاشم نے یہ سن کر کہا میں میں اس پر ہرگز کھڑا نہیں ہوں گا مٹو نے پھر ہاشم کو پکڑ کے نیچے گرا دیا اور کہنے لگا دیکھتا ہوں اب تم کیسے میرے حکم سے انکار کرو گے ہاشم نے روتے ہوئے کہا مجھے تم بالکل نہیں پسند مٹو جھلا کر بولا بڑے آئے ہو ناپسند کرنے والے اپنی شکل بھی دیکھی ہے ہاشم آنسو پوچھ کر بولا تم پپو سے کتنے مختلف ہو مٹو فخر سے بولا جو سلوک تم نے پپو سے کیا وہی آج میں تم سے کر رہا ہوں ہاشم آہستہ سے بولا میرا خیال ہے ہم یہ فضول سا کھیل بند کر کے کوئی اور کھیل کھیلیں لوڈو کھیلیں مٹو نفرت سے بولا تمہارے بھس دماغ سے باتیں بھی فضولیں نکلتی ہیں بھلا لوڈو بھی کوئی کھیلے آؤ ڈاکٹر مریض کھیلیں ہاشم نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا اس نے پوچھا یہ کھیل کیسے کھیلتے ہیں مٹو بولا ہم میں سے ایک مریض بن کر زمین پر لیٹ جائے گا ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے دوا لکھے گا ہاشم بولا ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنوں گا مٹو نے پیٹ ڈانٹ کر کہا کیوں تم کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہو میں نے ہی کھیل بتایا میں بڑا بھی ہوں میں ڈاکٹر بنوں گا جلدی سے لیٹ جاؤ تم زمین پر ہاشم کہنے لگا میں مریض نہیں بنوں گا مٹو نے لال آنکھیں نکال کر ہاشم کو گورا دیکھتا ہوں تم کیسے میری بات کو اور ہاشم روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو میں بالکل ٹھیک ہوں مٹو نے اسے ڈانٹا ہاشم پھر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں بالکل ٹھیک ہوں مٹو نے ہاشم کے سینے کو ٹھونک بجا کر دیکھا اس کی نفس ٹٹولی پھر کہنے لگا تمہیں ملیریا ہے ٹائیفائڈ بھی ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے بالکل ہی متھلو میں تمہارے لیے دوا لاتا ہوں بھیا مجھ سے نہیں لیٹا جاتا ہاشم اٹھنے لگا مٹو نے اسے پھر گرا دیا اور کہنے لگا خبردار ہلنا مت میں تمہارے لیے دوا لاتا ہوں تھوڑی دیر بعد مٹو نہ جانے کہاں سے کٹوری لے آیا اس میں زبردست رنگ کا پانی تھا مٹو نے زبردستی یہ پانی ہاشم کے منہ میں انڈیل دیا اور ہاشم کا منہ سخت کڑوا ہو گیا وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور تھوکنے لگا در... اس ادھر اس نے ہاشم کے بازو میں ایک سوئی بھی چبو دی درد سے ہاشم کی چیخ نکل گئی اب وہ اونچا اونچا رونے لگا میں نے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا تم یہاں سے چلے جاؤ میرا ہاتھ چھوڑو اب مٹو نے اسے مارا اور کہنے لگا رونے والے بچے مجھے بالکل پسند نہیں جب دیکھو رو رہے ہوتے ہو کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے تب ہاشم کو اپنے الفاظ یاد آ گئے اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بھی پپو کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہا ہے تب اسے حکیم بربروس کے الفاظ یاد آ گئے وہ زور زور سے چلانے لگا حکیم بربروس حکیم بربروس اچانک ایک بگولا سا اٹھا حکیم بربروس وہاں پہ حاضر ہو گیا اور مٹو ہوا میں غائب ہو گیا حکیم بربروس نے ہاشم کو تسلی دی اور پوچھا کیا بات ہے برخوردار مجھے کس لیے پکارا ہے ہاشم بولا مجھے بہت نصیحت ہو گئی ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے میں اب چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤں گا حکیم بربروس نے کہکہ لگا کر اس کے کندھے تھپ تھپ آئے اور بولا بے شک اب تم اشرف المخلوقات کے ہو جب انسان میں شرافت عزت احترام شفقت مہربانی جیسے جذبات ہوں تو وہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے اور اگر وہ یہ نہ ہو تو وہ ارضل المخلوقات بن جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ بری اور ذلیل مخلوق بولو تمہیں کیا بننا منظور ہے ہاشم پرجوش لہجے میں بولا میں اشرف المخلوقات بنوں گا ہاشم کی کایا ہی پلٹ گئی ہے اگر تم اب اسے دیکھو تو اس کی شرافت اور نیکی دیکھ کر تم خود بھی کہو گے کہ ہاشم بہت نیک لڑکا ہے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم مجھے یقین ہے کہ آپ ہاشم جیسے نہیں ہوں گے آپ تو بہت ہی اچھے بچے ہیں کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے